میں نبی علیہ السلام کے پاس بات اس کے آپ بدر والوں سے فارغ ہو چکے تھے ایک گھوڑی اپنی ایک گھوڑی کا بچہ لے کر آیا جس گھوڑی کو کراہا کہا جاتا تھا کراہ اس گھوڑی کو کہتے تھے جس کے ماتھے پر ایک درہم کے بقدر سفیدی ہو فل یا محمد چونکہ اس وقت تک یہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن ایک لگاؤ تھا آپ وسلم سے تو چونکہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے تو یا رسول اللہ کہنے کے بجائے نام سے خطاب کیا میں نے ارض کیا نام لے کر کہ اے محمد انی قدیق کا بی ابن القرحا میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اپنی کرہا نامی گھوڑی کا بچہ لطتخیز تاکہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں یعنی قبول کر لیں کال آپ نے فرمایا لا حاجت علی فی ہی یعنی بغیر بدل اور بغیر معاوضے کے لیے مجھے اس کی حاجت نہیں ہے ف انستا اگر تم دینا چاہو ف انستا انعقیضہ کا بھی ہی المختارتا منظرو بدر فالت اگر تم چاہو کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں دوں قاضی یقین اگر تم چاہو کہ میں تم کو اس کے بدلے میں دوں بدر کی زرہوں میں سے پسندیدہ ذرہ فالتو تو میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اس کے بدلے میں تمہاری گوڑی کا بچہ لے لوں کہتے ہیں قل تو میں نے عرض کیا اگر بدلے کی بات ہے تو ما کنتو عقید یما بے عزت ان میں نہیں دوں گا اس کو میں نہیں بدلے میں دوں گا اس کو آج کسی غلام کے عزت ان کا ترجمہ جو ہے گھوڑا بھی کیا گیا ہے غلام بھی کیا گیا ہے باندھی بھی کیا گیا ہے میں نے کہا کہ میں آج اس کو نہیں بدلے میں دوں گا کسی گوری کے یا کسی غلام کے آپ نے فرما فلا ہا لی پھی پھر مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے بس اس حدیث سے سرجمت الباب ثابت ہو گیا کیوں اس لیے کہ یہ دل جوشن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ نے کیا پیشکش کی کہ اگر بلا بدل اور بلا معاوضہ میں تمہاری گھوڑی کا بچہ نہیں لے سکتا ہوں البتہ بدر کی غنیمت میں حاصل ہونے والی زرہوں میں سے کسی پسندیدہ ذرا کے بدلے میں لے سکتا ہوں اب اگر وہ تیار ہو جاتے تو گھوڑی کے بچے کے بدلے میں آپ زرا دیتے تو وہ زرا لے کر کہاں جاتے اپنے ملک جاتے داروحرم نہیں تو وہ آپ نے اس کی اجازت دی جانتے بہت سے اما جواز کی طرف گئے ہیں لیکن حنفیہ منع کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلحہ جو ہے پہنچائے جائیں گے دار و تو وہ کن پر استعمال ہوں گے مسلمانوں ہی پر استعمال ہوں گے نا اس لیے جائز نہیں ہے یہ حدیث تو اس حدیث کی سند میں جو ہے انقطاع ہے اس کی وجہ سے یہ حجت نہیں پڑھیے وہ آپ نے نہیں فرمایا ہے من جام المشرقہ و ساکانام آن نہ ہوں بس اتنا آپ نے فرمایا ہے آخروں کتاب الیاد وہ تو یا تو کاتب نے لکھا ہے یا خود امام ابوداؤد نے پڑھا ہے آپ نے فرمایا کہ جو مشرک کے ساتھ جو مشرق کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ بودوباش اختیار کرے تو وہ اسی کے مثل ہے اس جملے کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر مشرق کے ساتھ رہے دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں مشرق کے ساتھ رہے اور ایک تیسرا معنی ہے کی معاشرت اور رہن سہن میں اور اسی طریقے سے وضاق میں وہ مشرق کا ساتھ دے انہیں کی طرح وضا قطع لباس پوشاک اختیار کرے تو وہ مشرق ہی جیسا ہے پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کا تعلق ہجرت سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہجرت فرض ہو گئی مکہ سے مدینہ کی طرف تو اب کوئی مسلمان ہو کر ہی کے ساتھ رہے تو ظاہر ہے کہ وہ مشرقی کے حکم میں ہوگا مشرقوں ہی جیسا ہوگا یعنی اس پر کفر کا تو حکم نہیں لگائیں گے لیکن وہ ہجرت فرض ہجرت کو چھوڑ کر کے جب وہاں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کا شمال مشرقوں ہی میں ہوگا تو گویا اس میں یہ کہا گیا کہ جہاں تک ہو سکے غیر اہل اسلام کی حیات اور ان کی وضاء اختیار اور ان کے رسوم اور آداد کو اختیار کرنے سے بچے سی. پڑھو گے قال حدثنا نسدل قال حدثنا يجيذ حقال وحدثنا هم يده المشحة قال حدثنا نشر أن أعطي الله ابن عرم العناب لما في غرمت قال أنباءنا نحن فرم قال ونحن وفوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال يا أيها الناس على أهل كل بيت في كل عام أرحية معترقا أدثنا من معترقها كل التي يقبلها والغجر یہ لکھتے ہیں بابن فی حملی صلاح الاضو کے تحت مذکورہ حدیث میں کہاں پر انقطاع ہے یہ جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ صنعت کے اندر ہے ابو اسحاق بعد لوگوں نے کہا کہ ابو اسحاق کا ذلجوشن سے سما نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہوا قربانی کے معنی میں عربی میں تین لفظ آتے ہیں قربانی کے معنی میں عربی زبان میں تین لفظ آتے ہیں اذحیتن جمع ازاحی یہ لفظ آئے گا دوسرے دہیتن جمع دہ جیسے عطیت جمع عطایا <تصفح> یہ تو یہاں موجود عنوان میں ہے اور تیسرے ہے ازہاتون اس کی جمع ہے اضحا اسی سے ہے عید الاضحی سمجھے تو اضحا کس کی جمع ہے ازہات کی بہرحال یہ باب ہے قربانی واجب ہونے کے بیان میں واجب قربانی واجب ہوتی ہے کن لوگوں کے اوپر یہ سب اب دوری وغیرہ سب میں آپ پڑھ چکے ہیں البتہ یہ جاننا چاہیے کہ قربانی کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نفل اپنی خوشی سے آدمی کرے اور دوسرے واجب لیکن واجب کی بھی تین قسمیں ایک وہ واجب قربانی جو غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہیں جو غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے اور وہ کون سے قربانی ہے منظور نظرمانی ہوئی نظر کی وجہ سے جس طرح غنی پر واجب ہوتا ہے فقیر کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے دوسرے جو فقیر پر تو واجب ہے لیکن غنی پر واجب نہیں ہے کون <coughs> سی قربانی ہے جس فقیر نے قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا ہو سمجھ گئے نا تو اس پر اس جانور کی قربانی کرنی واجب ہے برخراب غنی کہ اگر اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس پر واجب نہیں ہے کہ اسی جانور کی قربانی کرے اسے بیچ کر یا اپنے پاس روک کر کے دوسرا جانور لے آئے اس کی قربانی کر دے اور تیسرے وہ ہے جو غنی پر واجب ہو فقیر کے پر واجب ہو اور وہ کون سی قربانی ہے جس کی نہ نظرمانی تھی غنی نے اور نہ جو ہے قربانی کرنے سے خریدا تھا کوئی جانور تب بھی اس کے اوپر واجب ہے لیکن فقیر کے اوپر واجب نہیں مخنف ابن سلیم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے عرفات میں کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہاں بھی عرفات کے بعد اس نسخے کے اندر دو مرتبہ کالا ہے پہلے کالا کا فائل تو مخنف ہے اور دوسرے کالا کا فائل رسول اللہ ہے لیکن بعض نسخوں کے اندر لفظ کالا ایک ہی مرتبہ ہے اور اس کو زیادہ صحیح قرار دیا گیا ہے تو مخنف ابن سلم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول ساسوں کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے عرفات میں کالا کہتے ہیں کالا کہ آپ نے فرمایا اور اگر ایک ہی کالا ہو تو اس کا فائل رسول اللہ صلی اللہ صاحب وسلم ہوں گے رسول اللہ اللہ صلی سا فرمایا کہ اے لوگوں انا آلہ آہلی کلّی بے تین کا لفظ پہلے اور کل کا لفظ بعد میں اور بعد نسخوں میں ہے اننا الا کلی اہلی بے تین کا لفظ پہلے اور اہل کا لفظ بعد میں لوگوں ہر گھر آنے والے پر ہر سال ایک قربانی ہے اور ایک عطیرا ہے قربانی تو جانتے ہو عطیرہ کیا ہے اطدرون عمل عطیرا کیا جانتے ہو عطیرہ کیا ہے حاضی التی یقول الناسو الرجیہ یہ عطیرہ وہی ہے جس کو عام طور سے لوگ رجبیہ کہتے ہیں زمان جاہلیت کے اندر اونٹنی کے جو بچہ اونٹنی کے پہلے جو بچہ ہوتا تھا اس کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے جب اسلام آیا تو مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگ ایسا کرتے تھے فرق اتنا ہوا کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اسلام لانے کے بعد اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اسی طریقے سے رجب کے پہلے اشرے کے اندر ایک بکری ذبح کرتے تھے اس کو رجبیہ کہتے ہیں. وہاں بھی یہی فرق کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر شرک کی حالت کے اندر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اسی کو عتیرا کہا جاتا ہے اور رجب کے پہلے اشرے میں ذبح کرنے کی وجہ سے اس کو رجبیہ بھی کہتے ہیں آگے ایک دو سفا کے بعد مستقل باب آ رہا ہے <coughs> سمجھا بعض روایتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عطیرا <coughs> واجب ہے جیسے یہاں آیا نا اعلیٰ اہلی کل بیلفی عامل ادیتن و اطیرتن ہر گھر آنے والے پر اعلیٰ وجوب کے لیے آتا ہے ہر گھرانے والے پر ہر سال ایک قربانی اور ایک عطیرا واجب ہے دوسری طرف ممانات کی حدیثیں لافرہ ولا لا فرعا ولا اطیرتا تو دونوں طرح کی حدیثوں کے درمیان جمع اور تطبیق کے لیے یہ کہا گیا کہ یہاں تو وجوب کے لیے اور لا لافارہ والا اطیرتا کے اندر اسی وجوب کی نفی ہے یعنی لا لافارہ واجب ولا اطیرتا واجبتن نہ فرا واجب ہے نہ اطیرا واجب اس کا مطلب ہے کہ استحباب باقی ہے استحباب باقی ہے باقی بات آگے عنوان مستقل عنوان آ رہا ہے وہاں بتائیں گے چلیے <سلام> اشهد اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد الله صلى الله عليه وسلم قال ومن ضي يوم الاربع الافاعين جعل الله لهذه الامه قال بدل اؤمن الا من الذي هذل ذاك الحق فيها قال لا ولا انت من شان المواضير واذ بوشجار يغوتحني عاتك فذل لما اضحيه بعين الغار حضرت عبداللہ ابنیاس ابن سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امیر تو اضحاء تو جا ال یوم اضحاء ایدن مجھے حکم دیا گیا ہے یوم الاضحی کو عید قرار دینے کا جا اللہ لہٰذی اس دن کو اللہ نے عید قرار دیا ہے اس امت کے لیے رجلو ایک صاحب بولے آرائتا آپ کی کیا رائے ہے اللہ منیحتن انسا افا ازاحی اگر نہ پاؤں میں قربانی کرنے کے لیے کوئی جانور سوائے مادہ منیحا کے اگر نہ پاؤں میں قربانی کے لیے کوئی جانور سوائے مادہ منیحا کے افادہ ہی بھی تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں منیحا لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ اپنی دودھ دینے والی اونٹنی یا اور جانور بھیڑ بکری وغیرہ جو دودھ دے رہے ہو کسی غریب کو دے دیا کہ جب تک یہ دودھ دے تم اپنے اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے رہو اور جب دودھ دینا بند کر دے تو واپس کر دینا سمجھ گئے نہیں جب تک یہ دودھ دے اس وقت تک اس کے دودھ سے نفع اٹھاتے رہو اور جب دودھ دینا بند کر دے تو اس کو واپس کر دینا تو وہ اونٹنی ہتھی کی ہے یا اوٹنی سے نفع اٹھانے کی اجازت دی تو آریت کے اوپر دیا نا مالک تو نہیں بنایا تو وہی ہو صاحب کہ اگر میرے پاس قربانی کا جانور خریدنے کی وسعت نہ ہو اور میرے پاس منیہ ہو وہی منیہا اسی اونٹنی کو کہتے جو کسی نے نفع اٹھانے کے لیے دی ہے میں اسی منیہ کی قربانی کر ڈالوں تو کیسا رہے گا تو ایک صاحب نے پوچھا آرائٹا بتلائیے علم اللہ منی انسا اگر میں نہ پاؤں قربانی کے لیے کوئی جانور سوائے مادہ انسا کے افا بھی آ تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں قال آپ نے فرمایا لا نہیں وہ منیح تمہارے باپ کی ہے اور بھائی جس نے دیا ہے تو صرف نفع اٹھانے کے لیے دیا اسے تو واپس کرنی ہے والن تاخت مشاری کا و ازفارکا و تخصہ و تحریک کا وطل کا تمام ازحیتی کاند اللہ البتہ تم اپنے بال اور ناخن کٹواؤ اپنی موش کتراؤ اور زیر ناف بال جو ہے حلق کرو تو اللہ کے نزدیک کے تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی یعنی تم کو قربانی کا ثواب مل جائے گا پڑھیے بابا الأخيذ عن المدين وإنه قال حدثنا عثمانه وبشيوة قال حدثنا شريف عجل حسناء يعني حدث عن حنش قال صائر علينا نضي الله تعالى عنه وعجل ضحيبك بشيبه فقلت له ما هذا فقال إننا طول الله صلى الله عليه وسلم وصاليا نضحي عنه فأمر ضحي عنه حضرت علی رضی اللہ تعالی کو میں نے دیکھا اداحی بھی کب کہ وہ دو دمبا کی قربانی کیا کرتے تھے فکل تو میں نے اس سے پوچھا ماں ہزا یہ کیا بات ہے کہیں سے کالا دھن تو نہیں ہاتھ آ گیا ف کالا نے فرمایا انا رسول اللہ صلم اسانی انداحی یا انہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں فنا ادا ہی تو میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں اب یا تو یہ ہے کہ دونوں دمبے حضرت علی رضیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت زندگی میں دو قربانی کرنے کی تھی جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دمبا اپنی طرف سے کرتے ہوں ایک دمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بس اس سے ترجم الباب ثابت ہو گیا کہ میں کی طرف سے قربانی کرنی جائز ہے باب الرجول فل اشری ان کیا سوالیہ جملہ ہے اس بات کا بیان کیا آدمی ذلحجہ کے اشرے میں اپنے بال کٹوا سکتا ہے درہ حالے کی وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو سعید ابن مصعب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول شاخر نے فرمایا من کا نل ذبح جس کے پاس قربانی کا جانور و فد ناح عظیم جس کے پاس قربانی کا جانور ہو جس کو وہ ذبح کرے گا فیضا احلّہ ہلال ذیلحجا تو اسے چاہیے کہ جب ذیلحجا کا چاند دیکھے فلا یا من منشاری ولا من اصفاری شعی الحت جدا کیا تو نہ کاٹے اپنے بال اور نہ اپنے ناخن یہاں تک کہ قربانی کر لے اس کے بعد یہ کس لیے حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے بے بھی حالت احرام میں ہوتا ہے نا تو جب قربانی کا دن آتا ہے تو پہلے قربانی کرتا ہے اس کے بعد جو ہے بال وغیرہ منڈواتا ہے اور احرام سے باہر ہوتا ہے پڑھیے وفيه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهد قال أخبرني أيض قال حدثني أبو صف عن ابن قصير عن حرة ابن سبيع العالمين رضي الله تعالى عنها وعنه قربانی کے ان جانوروں کا بیان جو مستحب یعنی پسندیدہ ہے باب ما یستحب من منت قربانی کے ان جانوروں کا بیان جو پسندیدہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبسن اللہ کے رسول وسلم نے حکم دیا ایسا دمبا لانے کا جو لمبی سینگ والا ہو یا جو سینگ والا ہو کارن سیگ اللہ کے رسول ساخی نے حکم دیا ایسا دمبا لانے کا جو سینگ والا ہو اس کے سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو یا تو اس ویسا جو چلتا ہو سیاہی میں یعنی اس کے پیر سیاہ ہو جو چلتا ہو سیاہی میں یعنی اس کے پیر سیاہ وین گرو فی سوادن اور دیکھتا ہو سیاہی میں یعنی آنکھ کے ارد گرد اس کے سیاہی ہو ویب رقو فی سوادن اور بیٹھتا ہو سیاہی میں یعنی اس کے دونوں پہلو سیاحوں کیونکہ جانور کو یہ دمبا بھیڑ وغیرہ عام طور سے وہ پہلو کے بن دائیں پہلو پر یا بائیں پہلو پر اس طریقے سے بڑے جانور تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں پیر اگلے موڑ لے اور سیدھے بیٹھ جاتے ہیں پیٹ کے بل پیسے بھی بیٹھتے ہیں لیکن عام طور سے یہی یہ ہوتا ہے فتیا بھی چاند ایسا دمبا لایا گیا فضحا بھی آپ نے اس کی قربانی کرنے کا ارادہ کیا فقال تو فرمایا عائشہ عائشہ ہلوم مل مدیتا ترا چھری لانا ہلومل مدیتا مدیتن چھری ترا چھری لانا لے آئی سمہ کالا فراض و فرمایا اشحیزی یا دی ہاجرین دھار تیز کرنے کے لیے چاقو چھری وغیرہ کو پتھر کے اوپر رگڑنا گھسنا عش حا بی ہاجرنگ اس کو رگڑ لو پتھر کے اوپر یا پتھر پر رگڑ کر اس کی دھار تیز کر لو فرماتے فالتو میں نے ایسا کیا فاخاظ آپ نے چھری لی و آخذ اور دمبے کو پکڑا فعض اس کو لٹایا فضا اور اسے ذبح کیا وقالا اور ذبح کے وقت پڑھا بسم اللہ اللہ تقبل من محمدن و علی محمدین و من محمد ثم سما زخابی پھر آپ نے اس کی قربانی کی اس میں جو آیا و من امتی محمد تو ایک ہی زمبے کی قربانی پوری امت کی طرف سے ہو گئی بھیڑ زمبا بکر بکرا یہ ان کی قربانی تو ایک ہی شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے نا بڑے جانور ایک جانور کے اندر سات آدمی کی طرف سے لیکن پوری امت کی طرف سے تو نہیں تو یہاں من امت محمدین لانے کا مقصد قربانی میں نہیں بلکہ قربانی کے ثواب میں شریک کرنا مقصد امت کو قربانی کے ثواب میں شریک کرنا ہے پڑھیے اونٹ کا نہر کیا جاتا ہے اور باقی قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے ذبا کا مطلب کیا ہے گلے پر چھری پھیرنا اور نہر کا مطلب کیا ہوتا ہے اونٹ کھڑا ہی رہتا ہے اس کے گردن کے نچلے حصے میں وہ ایک موٹی سی رگ ہوتی ہے خون کی اسی پہ ندا مار دیتے ہیں تو بدل کا سارا خون جو ہے گر جاتا ہے اور پھر اونٹ گر جاتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں تو اونٹ میں نہر ہی مستحب ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہر کیا سات اونٹوں کا اپنے ہاتھ سے درا حالے کی وہ اونٹ کھڑے تھے ودحا بال مدینتی بیکب شینی اور قربانی کی آپ نے مدینے میں ایسے دو دمبوں کی جو سینگوں والے تھے اور چتکبرے تھے املہ جس کے بدن پر سیاہی اور سفیدی دونوں اسی کو جو ہے اب کہتے ہیں اور اردو میں چتک برا بھی کہتے ہیں اور قربانی کی مدینے میں ایسے دو دنبوں کی اکرنی جو سینگوں والے تھے املحنی اور چتک برے تھے پڑھیے <تصفح> حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے قربانی کی ایسے دو دمبوں کی جو سینگوں والے تھے چتقبرے تھے آپ ذبح کرتے تھے درا حالے کی اللہ اکبر اور بسم اللہ پڑھتے جاتے یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر کے اور اپنا پیر رکھتے تھے اور اپنا پیر رکھا ان دونوں کے کلوں پر یہ گردن سے پیچھے ہٹ کر دونوں جانب جو سطح ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اسے کللہ کہتے ہیں ایک ہاتھ جو ہے سر بائیں ہاتھ سے اس کا سر پکڑا یا سینگ مضبوطی سے پکڑ لی اور دائنا پیر جو ہے اس کے کلے پر گردن سے پیچھے ہٹ کر کے اس کے اوپر رکھ لیا تاکہ وہ اٹھے نہیں اور پھر دائنے ہاتھ سے جو ہے زبا کر دیا اور رکھ لیتے تھے اپنا پیر دونوں کے کلے پر چلیے قال حدثنا إبراه ابن موسى الضالي وقال حدثنا عيشاء قال عزتنا محمد المسحاق عن يزيد أبي أبي عن أبي عياشي عن جامل ابن عحي الله رضي الله تعالى عنه وعلم أنه قال سلح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الزفق كمشين أطني أم حين موت غيري فلما وشاه قال إني وشاه حضرت جاوید ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یوم مذہبی قربانی کے دن ذبح کیے دو دمبے اقرنینی جو سینگوں والے تھے املعینی ستکبرے تھے موجو آئینی خسی تھے وجا اُن واجا یو جس کے معنی آتے ہیں جانور کے خشیے کو کوٹ دینا جانور کے خشیے کو کوٹ دینا پتھر وغیرہ سے تاکہ وہ منی بنانے کے قابل نہ رہے اور جب منی نہیں بنے گی تو شاوت بھی ختم ہو جائے گی اور اسی طریقے سے یا ان کو نکال دینا عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے جانور جیسے بکرا ہے تو بچی جب بچ, بکری جب بچہ دیتی ہے تو شروع ہی میں جو بکرا ہوتا ہے یا انر ہوتا ہے تو اس کے خصیت نکال دیے جاتے ہیں لیکن جو بڑے جانور ہیں تو ان کے خصیتیں نکالے نہیں جاتے بلکہ خصیتیں جو ہے ان کے کوٹ دیے جاتے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ شاوت ختم ہو جائے تو ایسے کو خسی بھی کہا جاتا ہے بدھیا بھی کہتے ہیں اور خسی بھی کہتے ہیں یہاں خسی یوں خسی میں جو یا نسبتی ہے نا یہ سلب کے لیے خشیاں نہ رکھنے والا یا خوشیے کا ناکارہ سمجھیے نا حالانکہ ہونا چاہیے خسی صاحب خشیا لیکن نہیں صاحب خشیاں نہیں خشیاں نہ رکھنے والا وہ یہ نسبتی یہ سرم کے لیے ہو گئی بعض لوگ جیسے شیعہ ہیں بوہرے ہیں اور یہ غیر مخلدین بدھ کو جس کے خوشیے نکال دیے گئے ہوں یا کوٹ دیے گئے ہوں اس کو ایبدار سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا ایک ایسا عضو جو ان کو محبوب ہے بدھی بوٹی ہوتی ہے نا وہ نکال دیا گیا تو اس کو ایبدار کرتے ہیں چوران سے وہ انڈو کی قربانی کرتے ہیں انڈو کی قربانی کرتے ہیں حالانکہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں تو محبوب چیز کو پیش کرنا چاہیے نا اور وہ محبوب ہے ادھر منہ کے بیٹھے ہو پیچھے سے گزر گیا ناک پکڑ بھگا بھگا بھگا بھگا بدبو آتی نہیں آتی اس سے گوشت میں بھی بدبو رسی بسی ہوتی ہے اور وہ صحت مند بھی نہیں ہوتا کیوں جوانی تو اپنی دائیں کرتا رہتا ہے نا ادھر ادھر صحت مند بھی نہیں ہوتا برخلاف خسی اور بدیا کے کہ وہ صحت مند ہوتا ہے اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے ذبح کیا قربانی کے دن دو ایسے دنبے جو سینگ والے تھے ام چت چتکبرے تھے اور خسی تھے فلما ود تو جب ان دونوں کا رخ جب ان دونوں کو قبلہ رخ کیا کالا یہ دعا پڑھی انی وجہ تو وجیحت فطرماتی و لار علا ملت ابراہیم حنیفہ و ماں انامرمشقین ان صلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی لا شریقہ لہو و بزال کا من انامرمسلم اللهم مین کا اے اللہ یہ قربانی تیری عطا سے ہے تیری طرف سے نہیں ہے تو میری طرف سے اللہ من کا یہ قربانی آپ کی عطا سے ہے و اور آپ کی رضا کے لیے ہے ان محمد و امتی محمد اور اس کی امت کی طرف سے بسم اللہ و اللہ اکبر اس کا مطلب یہ کہ واؤ کے دونوں کے بیچ میں واؤ لانا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کیا آیا روایت میں بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ کر سما جباہ پھر آپ نے ذبح کیا پڑھیے <سلام> حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شاسم قربانی کیا کرتے تھے ایسے دنبے کی جو سینگ والا ہو فاہیل نر ہو فایل کے مانے نر بکرا بکری دونوں کی قربانی دمبا دنبی دونوں کی قربانی جائز ہے لیکن نر پسندیدہ ہے نر پسندیدہ ہے کا ہے بکرے کا گوش چار سو کلو ہے بکری کا گوش ساڑھے تین سو کلو ہے کوئی تو بات ہے قربانی کرتے تھے ایسے دنبے کی جو سینگ والا ہو نر ہو فی سوادن وہ دیکھتا ہو سیاہی میں کیا مطلب آنکھوں کے گرد سیاہ ہو و یا فی سوادن اور کھاتا ہو سیاہی میں یعنی اس کا منہ بھی سیاہ ہو وہ یمشی فی سوادن اور چلتا ہو سیاہی میں یعنی اس کے پیر سیاح ہو. پڑھو قربانی کا خون نالی میں بہانا افضل ہے یا زمین میں دفنانا افضل کہیں بھی نہیں ہے اس میں کتنے فدیلت کی بات کیا ہوگی جیسا ویسا ہو کرو گھر کے اندر کرتے ہیں تو ذرا سا گڑھا کھود لیتے ہیں تاکہ دیوار پر چھیٹے اٹھے نہ پڑے اور اسی میں جو خون کو دفن کر دیتے ہیں یار نالی کے پاس کرتے ہیں بہ جائے اپنا نالی کے اندر ہاں جہاں مسلم اور مسلم آبادی ہو وہاں پر احتیاطن کہا جاتا ہے کہ مطلب نالی کے اندر نہ بہنے دے اس لیے کہ جو جانور کا دبا کرنا جو نہیں پسند کرتے ان کو جو ہے تکلیف ہوتی کہ اتنا سارا خون بہ رہا ہے اس لیے کہ خون تو اتنا ہے لیکن پورے ڈرم پانی کو لال کر دے گا نہیں لالے تو پوری نالی لال ہو کر چلتی ہے بابو ماں یجود مین سننی زہایا ان عمروں کا بیان جس عمر کی قربانی کرنا جائز ہے قربانی کے جانوروں میں تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ بھیڑ بکری میں قربانی کے جانور کی عمر ایک سال ہونی چاہیے اور گائے بیل بھینس وغیرہ کے دو سال ہونے چاہیے اور اونٹ کے جو ہے پانچ سال ہونا چاہیے جس کو حدیث میں کہا ہے کہ مسنہ دبا کرو مسن سن سے مسن کے معنی کیا بڑی کے معنی ہے بڑی عمر والا مسن کے مانے ہیں بڑی عمر والا اب بڑی امر والا کون جانور کہ بھیڑ بکری میں ایک سال کا مسین ہے اور گائے بیل کے اندر دو سال کا جانور مسین ہے اور اونٹ میں پانچ سال کا جانور مسن یعنی بڑی عمر والا ہے تو یوں کہیے کہ مسنہ بھیڑ بکری میں وہ ہے جو جی ایک سال جس کے پورے ہو گئے ہوں دوسرا سال شروع ہو گیا ہو اور گائے بیل کے اندر جس کے دو سال عمر پوری ہو گئی ہو تیسرے سال شروع ہو گیا اور اونٹ کے اندر جس کے پانچ سال عمر پوری ہو گئی ہو چھٹا سال شروع ہو گیا انہیں کو مسیحا بھی کہتے ہیں انہیں کو سنی بھی کہتے ہیں کیونکہ سنی کا معنی کیا ہے جس کے اوپر کے دانت گر گئے ہو سامنے کے دانت گر گئے ہو <clears throat> یہ اس نائن سے ہے سمجھے نا تو عام طور سے یہ بھیارا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دو سال کی عمر پوری ہو گئی ہے تو دانت دیکھتے ہیں نئے دانت وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور دانتوں سے الگ ہوتے ہیں اس کا مطلب اس جگہ کے دانت جسے دودھ کا دانت کہا جاتا ہے وہ گر گیا ہے تو مسن اور سنی ایک ہی ہے مسن اور سنی ایک ہی ہے بیر بکری میں بیر بکری میں ایک ہی سال پورا ہونے پر سامنے کا دانت گر جاتا ہے اس وجہ سے وہ بھی سنی ہے اور بھی سارا کے اندر دو سال کی عمر کو پہنچنے پر دانت گر جاتا ہے سامنے کا تو وہ بھی سنی ہوا اور اونٹ جب پانچ سال کا پورا ہو جاتا ہے تب اس کے جو ہے سامنے کے دانت گرتے ہیں تو وہ بھی سنی ہوا جازا آ ایک لفظ آتا ہے جازا آڑ یا دمبے کا وہ بچہ جو سال بھر سے کم کا ہو لیکن چھ ماہ سے زائد عمر کا ہو ہوزا بلکہ زیادہ اطلاق اس کا بھیڑ اور دمبے ہی پر ہوتا ہے بھیڑ اور دمبے کا وہ بچہ ہے جو سال بھر سے کم کا ہو لیکن چھ ماہ سے زائد کا ہو چکا ہو کہ اگرچہ اس میں بھی اصل یہ ہے بکرے, بکرے بکری کی طرح کہ ایک سال کا ہو لیکن اگر وہ ایک سال کا نہیں ہے البتہ چھ مہینے سے زائد عمر کا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے اب نہیں یہ بات کہ اس کی قربانی کب ہو سکتی ہے جب مسنہ یعنی بڑا جانور بڑی عمر کا جانور نہ خری سکے یا نہ ملے تب یا ہر حال میں اس کی قربانی جائز ہے یا آگے حدیث آ رہی اس میں بیان کریں گے